الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه أجمعين الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ثم بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم قال احبب حبيبك حونا ما اس ان يكون بغيضك يومم و وَأَبْغِلْ بَغِيلَكَ حَوْنَمَّا عَسَىٰ أَن يَكُونَ حَبِيبَكَ يُوْمَمَّا یہ پیارے نبی علیہ السلام کے پیاری نصیتیں وصیتیں ہیں جو ساری زندگی کو حسین بناتی ہیں بلکہ صرف زندگی دنیا کی نہیں آخرت کی زندگی کو بھی خوشگوار بناتی ہیں بلکہ صرف دنیا کا یہ ٹھہراؤ خوبصورت نہیں بنتا بلکہ کچھ عرصہ جو قبر میں ٹھہرنا ہے وہ زندگی بڑی خوبصورت بنتی ہے یہ اللہ کے نبی کی ایسی نصیحتیں ہیں انہیں میں اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ جب کسی سے دوستی رکھو تو اس کے اندر بھی اعتدال ہو ہو سکتا ہے کل دوستی ختم ہو جائے اور جب کسی سے دوستی توڑو تو اس کے اندر بھی خیال رکھو اتنے آگے نہ بڑھو ہو سکتا ہے کل پھر تمہاری دوستی ہو جائے اعتدال دوستی رکھو اس میں بھی اعتدال ہو اتنا نہ کرو آگے اتنی باتیں نہ بتاؤ اتنا رازدار نہ بناؤ اتنا قریب نہ کرو کل آپس میں ان بن ہو جائے پھر افسوس کرے کیوں اتنا قریب کیا تھا اسے میں نے اتنی دوست ساری باتیں میں نے اسے کیوں بتا دی اور فرمایا کہ جب کسی سے ٹوٹ جائے تو اتنی نفرت نہ کرو کہ کل جب ملانا پڑے ملنے کا وقت آ جائے پھر افسوس کرو میں تو اسے یہ بھی کہا تھا اس کا سامنا کرنا مشکل ہو جائے سامنا کرنا مشکل تو اللہ کا نبی ہے فرمایا ہر چیز میں اعتدال ہو میانا روئی پہلے تو میرا نبی فرمایا کرتے تھے السان اللہ دین خلیلی فلیمب الام خالین ہل چلتے پھرتے شخص پہ اعتماد کر کے دوست نہ بنایا کرو ہر چلتے پھرتے شخص کو پکڑ کے دوست نہ بنایا کرو زیادہ دوستیاں بنانا کوئی عقل مندی نہیں ہے کام کے دوست بنانا عقل مندی ہے کام کے ساتھی ہو جب خوشحالی ہو وہ آپ کے لیے باعث زینت بنے جب آپ کا دکھ درد ہو وہ آپ کے دکھ درد کو بانٹے جب آپ سے غلطی ہو آپ کی بات کی تصحیح کرے اور جب آپ مشکل میں ہو آپ کا معاون بن جائے جب آپ بھٹکنے لگ جائیں آپ کا پاؤں پکڑ کے کسی راستے پہ لے آئے ایسا دوست بناؤ انسان و دین خلیلی فلی در علامی خالی بہت شوق ہے آج کے نوجوانوں کو دوستیاں لگانے کا اللہ کا نبی بتا رہا ہے، کسے دوست بناؤ فرما السان و الادین خلیلی فلیم اللہ میں خالی دوستی لگانے سے پہلے دیکھ لینا اس لیے کہ جو حرکتیں دوست کرے گا خطرہ ہے کل تم بھی وہی کرو گے تم بھی وہی کرو گے مانا کہ تم شرابی نہیں ہو لیکن شرابیوں کے ساتھ اٹھو بیٹھو گے تمہارے منہ میں شراب کا گھونٹ نہ بھی آیا تب بھی تمہارے دل سے شراب کی نجاست اور گندگی کم ہو جائے گی کیا یہ کم گنا ہے ممکن ہے تم شرابی نہ بنو لیکن اس نجاست کی گندگی جو تمہارے اندر سے نکل گئی ہے ممکن ہے تم خود نشہ نہ کرو لیکن جن کے ساتھ تم اٹھتے بیٹھتے ہو وہ نشہ کرتے ہیں تو یہ کہا کم ہے کہ تمہارے دل کے اندر سے اس نشے کی گندگی نجاست نکل گئی ممکن ہے کہ تم خود گناگار نہیں ہو لیکن جب اس ایسی محفلوں میں بیٹھو گے دوستیاں لگاؤ گے تو گناہ کی شناعت تمہارے اندر سے نکل جائے گی اس لیے اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے لاتو صاحب اللہ لا تعمہ کا اللہ تقیَ تمہارا دوست سچا مومن ہو اور تمہارے دسترخوان پہ متقی آدمی کھانا کھائے کیا مطلب جب تمہاری دوستیاں اچھے لوگوں کے ساتھ ہوں گی تمہارے دسترخوان پہ بھی اچھے لوگ بیٹھیں گے تمہارا کھانا بھی اچھے لوگوں کے پیٹ میں جائے گا تو اللہ کے نبی فرمانا لگے السان خلیلی فلیام خالد آدمی اپنے دوست کے نظریے پہ ہوتا ہے اس کی زندگی پہ ہوتا ہے اس لیے دوستی سے پہلے دیکھ لو کس کو دوست بنا رہے اس کا ایک مطلب تو علماء نے یہ لکھا کہ اس دوست کی زندگی کے اثرات اس پر بھی آتے اور دوسرا یہ شریف کتنا ہی شریف ہو جب بری صحبت میں اٹھتا بیٹھتا تو تیسرا دور سے دیکھنے والا کہتا ہے یہ بھی ایسا ہی ہے بھی ایسا ہی کن کے در اٹھتا بیٹھتا ہے آدمی کے دوستوں سے پہچان ہوتی ہے کہ یہ آدمی کس قسم کا آدمی کی پہچان سوسائٹی سے ہوتی دیکھو نا جب رشتے کی ضرورت ہوتی ہے تو کس سے پوچھا جاتا دوستوں سے پوچھا جاتا ہے یہ کیسا آدمی جہاں وہ اٹھتا بیٹھتا اسی سے پوچھ ہوتی ہے تو مانا کہ وہ اچھا لیکن اگر صحبت غلیب تو دوست غلط تو دیکھنے والا گا یہ بھی اسی میں سے ہے کیسے لوگ ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمان لگے دوست اچھے بنا لو دوست اچھے بنا لو تم اچھے بن جاؤ گے شریف گھرانوں کے بچے جو ان کی سوسائٹیاں خلط ملت ہو جاتی ہیں تو ان کی زندگیاں جوانیاں داغدار ہو جاتی ہیں اور ایک شخص جسے گھر کا ماحول اچھا نہیں ملا سوسائٹی اپنے خاندان کا ماحول اچھا نہیں ملا اس کے نصیب جاگ گئے دوست اچھے مل گئے وہ اللہ کا نیک بندہ بن جاتا ہے وہ متقی پرہیزگار بن جاتا ہے صحبت کی برکت سے اچھے دوستوں کی برکت سے تو اللہ کے نبی فرمان لگے اچھے دوست بناؤ اچھے دوست بناؤ اور اللہ اس شخص کو اپنا عرش کا سایہ نصیب فرماتا ہے عرش کا سایہ نصیب فرماتا ہے جس کی دوستی کی بنیاد اللہ کی رضا ہو جس کی دوستی کی بنیاد اللہ کی ذات ہو جس کی دوستی کی بنیاد تقوی اور دین ہو اللہ اسے عرش کا سایہ نصیب فرماتا ہے اللہ کے نبی فرما لگے کہ تم یوں اللہ فل یوم اللہ, اللہ دلّ چار کے سات قسم کے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے جہاں عرش کے سائے کے سوا اور کوئی سایہ نہیں ہوگا کوئی گٹنے تک کوئی ٹخنے تک کوئی گلے تک اور کوئی چوٹی کے آخری بال تک پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا لیکن یہ خوش نصیب آدمی رج اللہ نتہ علی، وہ خوش نصیب دو دوست جن کی دوستی کی بنیاد اللہ کی رضا ہے انہیں بھی اللہ اپنے عرش کے سائے کے نیچے بلا لیں گے تم بھی میرے عرش کے سائے کے نیچے ساری دوستیاں کل قیامت میں دشمنیوں میں بدل جائیں گے لیکن جس کی دوستی کی بنیاد تقوا ہے اللہ کی رضا ہے دین ہے اللہ انہیں کل قیامت آمد بھی, بھی اکٹھا کرے گا وہ ایک دوسرے کی ان گھاٹیوں کے اندر بھی مددگار اور معاون بنیں تو اچھے دوست بنو ایک صحابی آئے کہنے کہ یا رسول اللہ مجھے آپ سے محبت ہے کیا کیا کہہ رہے ہو کہ یا رسول اللہ مجھے آپ سے محبت ہے کیا کیا کہہ رہے ہو کہا الگ رسول مجھے آپ سے محبت ہے تو اللہ کے نبی فرمانے لگے اللہ کے نبی, نبی المرمن احبا المر ما, ما نحبا اللہ کل قیامت میں آدمی انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس سے وہ دنیا میں محبت کرتا تھا تو صحابہ فرما لگے ہمارے ہمیں کبھی اتنی خوشی نہیں ہوئی کبھی اتنی خوشی نہیں ہوئی کیونکہ ہمیں اپنی زندگی پر تو ہماری دو رائے ہو سکتی تھی ہمیں اپنی غلطیوں کا تو خوب احساس تھا اور ہمیں اپنی عبادت پر تو خوب بدگمانی تھی کہ کی کیسے کر رہے ہیں لیکن جو ہمارے دل میں اپنی نبی کی سچی محبت تھی اس میں ہمیں ذرہ بھی شک نہیں تھا ہمیں خوشی ہوئی کل قیامت میں اللہ کی نبی کے رفاقت نصیب ہو جائے گی تو نیک لوگوں سے محبت اچھی دوستی یہ کل قیامت میں بھی کام آئے گی ہاتھے میں اسم رحمۃ اللہ علیہ شکیق بلخی رحمت اللہ علیہ کے یہاں بیٹھے کئی سال تک تقریباً تیس سے تینتیس سال تک حضرت کے صحبت میں رہے تیس سے تینتیس سال استاد بوڑھا ہو گیا ایک دن اپنے شگرد سے کہنے لگا بیٹے اتنا عرصہ گزارا ہے تم نے ہمارے پاس کچھ سیکھا بھی ہے کچھ سیکھا بھی ہے کہ چند باتیں سیکھی ہیں کہا بیٹے زندگی ساری گما دی تم نے چند ہی باتیں سیکھی کہا چند باتیں سیکھی کہا کیا سیکھی بیٹے بتاؤ کہنے لگے حضرت میں نے یہ دیکھا اللہ نے کہا ہے قرآن میں رس وہ إِلَّا کہ اللہ نے زمین پہ چلنے والے شخص کی ذمہ داری رزق کی خود لے لی ہے تو میں اپنی زندگی کے مقصد میں اللہ کو راضی کرنے میں لگ گیا اور اپنے ذہن کو اور اپنے اوقات کو اس جھنجر سے فارغ کر لیا کہ جو اللہ نے اس چیز کی کفالت ہوگی وہ تو ہو جائے گی جو میرا کام ہے وہ وقت کہیں ضائع نہ ہو جائے اس لیے میں اپنا زیادہ وقت اپنے اللہ کو راضی کرنے میں لگاتا ہوں کہ جو ذمہ داری اللہ نے لے لی ہے کہا اور کیا سیکھا بیٹے کہ حضرت نے دیکھا دنیا میں کوئی شخص اپنی دولت پہ کوئی اپنے عہدے پہ کوئی اپنے منصب پہ کوئی اپنی صحت پہ کوئی اپنی اولاد پہ کوئی اپنی دولت پہ اعتماد کرتا ہے کہ مشکل گھڑی میں یہ کام آ جائے گا صحت اچھی ہے مال اچھا ہے کاروبار بڑا ہے بیٹے جوان ہو گئے ہیں فلان شخص سے بڑے تعلقات ہیں میرے فون کر کے بات کر لوں گا معاملہ حل کروا لوں گا دنیا میں کئی نہ کئی دنیا والوں کا اعتماد ہوتا ہے میں نے قرآن میں پڑھا ہے وہ توکل اللہ حسب و حسب جس نے اللہ پہ اعتماد کر لیا اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا میں نے بھی آج کے بعد اپنے اللہ پر اعتماد کر لیا دنیا والے دنیا کی چیزوں پہ اعتماد کرتے ہیں میں نے دیکھا دنیا میں لوگ جو ان کی قیمتی چیز ہوتی ہے اسے سنبھال کے رکھتے ہیں حفاظت کا انتظام کرتے ہیں تجوریاں بناتے ہیں اور اس کے لیے مختلف انداز اختیار کرتے ہیں میں نے بھی کیا کیا میں نے دیکھا قرآن میں ہے وما کمین اللہ باغ جو تیرے پاس ہے سب ختم ہو جائے گا ہاں جو اللہ کے خزانہ میں رش گیا وہ محفوظ ہو گیا میں نے اپنی ساری قیمت اللہ کی تجوری میں اکٹھی کرا دی وقت سے پہلے وہاں جمع کرا دی تاکہ محفوظ ہو جائے ما ان دکمین فدو ما اند با مجھے سب وہاں محفوظ اپنا سارا سامان مل جائے گا کہا بیٹے اور کیا سیکھا حضرت میں نے یہ سیکھا دنیا میں آدمی دنیا میں آدمی کوئی نہ کوئی اپنا دشمن بناتا ہے کسی سے دشمنی ضرور کرتا ہے اس کے دشمن ہوتے ہیں میں نے دیکھا اللہ یعنی قرآن میں مجھے بتا دیا ان شیتور لگوم ادبین شیتان تیرا وڑا دشمن ہے میں نے اپنی زندگی میں اسی کو اپنا دشمن بنایا ہے بس پر پھر دنیا کے اندر میں نے دیکھا کسی کی اچھی زندگی اچھی گاڑی اچھا مال دیکھ کر اندر حسد کی آگ بھڑکتی ہے تنقید کرتا ہے اعتراض کرتا ہے حسد کی آگ بڑھتی ہے میں نے قرآن کی عید پڑھی نہ فلحیات دنیا کہ یہ تقسیم کار اور تقسیم روزی یہ اللہ کا کام ہے اس میں بندے کا اختیار نہیں ہے اس لیے میں نے لوگوں پہ حسد کرنا چھوڑ دیا میں اللہ کے اس فیصلے پہ راضی گیا اللہ کے اس فیصلے پہ راضی گیا وہ بات کہ دوست حضرت میں نے دیکھا دنیا میں آدمی کوئی نہ کوئی محبوب ہوتا ہے جس سے وہ یاری لگاتا ہے دوست ہوتا ہے محبوب ہوتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے پیار کرتا ہے دوستی کرتا ہے تو کوئی اولاد سے کرتا ہے کوئی کس سے کرتا ہے کوئی کس سے کرتا ہے میں نے دیکھا وہ ساری چیزیں ایک ایک کر کے اس سے جدا ہو جاتی ہیں اور نہ بھی ایک دن وہ خود سب سے جدا ہو جاتا ہے موت آ جاتی ہے میں نے کیا کیا ولباقیات و خیر عند رب کا ثوابم و خیر العملہ میں نے نیکیوں سے محبت کر لی تاکہ یہ کبھی مجھ سے جدا نہ ہو قبر بھی میرا ساتھ رہے معاشر کے میدان میں بھی میرے ساتھ رہے اور جنت میں بھی مجھے ساتھ چلے اس لیے میں نے نیکیوں سے دوستی اور محبت کر لی نیکیوں سے دوستی اور محبت ولباقیات سوالحاد خیر اندر عبی کا ثوابم و عملہ ہاں میرے زیزو ایسی چیز سے محبت کرو جو ہمیشہ ساتھ رہے گی ہمیشہ ساتھ رہے گی یہ قبر میں جب جاتا ہے خوبصورت چہرے والا خوبصورت لباس والا خوشبودار ہاں جسم والا ایک شخص اسے آتا ہے اور اس کے لیے محبت کی باتیں اطمینان کی باتیں کرتا ہے کہیں کوئی تکلیف کی چیز آتی یہ آگے ہو جاتا ہے یہ پوچھتا تم کون ہو جواب ملتا ہے یہ دنیا میں بنا دیا ہے. دنت میں قبر میں اللہ اس شکل میں اس کے سامنے پیش کر دیتا ہے تو یہ نیکیاں ہیں میرے عزیزو لیکن یہ آج کرنی ہوگی آج کل نہیں یہ دنیا محنت کی جگہ ہے قبر آرام کی جگہ ہے جنت مزے کی جگہ ہے دنیا محنت کی جگہ ہے قبر آرام کی جگہ ہے جنت مزے کی جگہ ہے الٹی کہانی ہو گئی ہم یہیں آرام کرنا چاہتے ہیں اور یہیں مزے کرنا چاہتے ہیں حالانکہ یہ سب چیزیں آگے آئیں گی یہاں تو کام کام کام محنت محنت اللہ کو راضی کرنے کی نیکیاں نیکیاں میرے نبی پہ پاؤں پہ ورم آ جا کرتے تھے ہاں یہاں تو محنت محنت تھکو تھکو اللہ کے خاطر جتنا تھک سکتے ہو آرام کریں گے انشاءاللہ اللہ کتنے لوگ ہیں آج بھی قبر میں آرام کر رہے ہیں وہ اللہ نے آرام کی جگہ رکھی ہے اور جنت مزوں کی جگہ رکھی ہے وہاں مزے ہوں گے دنیا تو تھوڑا سا امتحان گاہ ہے اس پہ محنت سے پرچا اپنا حل کرو کوئی نادان آدمی پرچا گاہ میں بیٹھ کر امتحان گاہ میں بیٹھ کر یہ سونے لگ جائے اونگ لینے لگ جائے اور وہیں کھانے پینے میں لگ جائے وہیں مزے کرنے لگ جائے کیا کہیں گے نادان کہیں کہ امتحان کی جگہ ہے جس کام کے لیے آیا ہے وہ کام پورا کر آرام بادماں کر لینا تو میرے جیز یہ دنیا بھی امتحان گاہ ہے تھوڑی سی محنت ہے تھوڑی سی مشقت ہے خبر میں آرام کریں گے انشاءاللہ جنت میں مزے کریں گے بہت مزے کی لمبی زندگی ہے بہت مزے کی لمبی زندگی ہے اللہ کا نبی فرمایا کرتے تھے اللہ مالا عیشہ اللہ عیش اللہ اے اللہ بڑے مزے کی زندگی ہے آخرت کی بڑے مزے کی زندگی میرے نبی تو جنت دیکھ چکا ہے نا میرے نبی تو جنت دیکھ چکا ہے جب جبرائیل نے ساتھ جا کے نا جنت کا منظر دکھایا اور ساتھ لے کر ساری جنت دکھائی تو اللہ کے نبی فرمانے لگے جبرائیل ایسی جنت کے کوئی تذکرے سونے اور پھر جنت میں جائے بغیر رہ جائے کیسے ہو سکتا ہے اللہ کے نبی آپ ذرا ٹھہریں ٹھہریں اس جنت کو دنیا کے مزوں سے اور دنیا کے خواہشات سے چھپا دیا کہا اللہ کے نبی اب دیکھنا اب دیکھ اللہ کے نبی پھر دیکھنا فرمایا ہا ہاں ہاں اب مشکل ہو جائے گا لوگ دنیا کی چمک دمک کو کھو جائیں گے اور جنت کے مزوں کو بھول جائیں گے اس لیے اللہ کے نبی فرما کرتے تھے حجی الجنت جنت بال مکاری حجی دنیا کو اللہ نے کچھ مشکل پودوں کے ساتھ چھپا دیا ہے کچھ نفس پہ پاؤں رکھنا پڑتا ہے آنکھوں کو جھکانا پڑتا ہے دوسروں کی بیٹیوں سے آنکھیں بچانا پڑتی ہیں لکم حلال پہ رہ کر کناد کرنے پڑتی ہے زبان کو حرام سن دیکھنے سے بولنے سے روکنا پڑتا ہے اپنی جذبات خیشات کو روکنا پڑتا ہے کچھ مشکل ضرور آتی ہے لیکن اللہ کے نبی فرمانے کہ لیکن اس کے پردے کے پیچھے کیا ہے اس پردے کے پیچھے بہت زندگی ہے تو دنیا کی خاطر بھی تو میرے عزیزوں مزوں کے لیے کتنی مشقت اٹھاتے ہو تو پائیدار مزوں کے لیے تھوڑا سا اپنے نفس پہ جذبات پہ خشات پہ رکھو بہت لمبی بہت مزے کی بڑی پائیدار بڑی پائیدار زندگی ہے اللہ ہم سب کو وہاں بھی اکٹھا فرما دے بھائی وہاں بھی اکٹھا فرما اللہ علیک الحمد کلو ولک شکر کلو اللہ علیک الحمد کلو ولک شکر کلو اللہ علک الحمد الحمد کلو ولک شکر کلو نست اللہ نست اللہ نست فر اللہ